قیامت سر الارض زلزالا یا کلچ اجرا کو خصوصی سلام اخرجل ارد اختالہ اور وقال انسان سے چل شی کی مڑی دا سنگا چل دے یوم تو حدف اخبار آدار کے وقف حالات میں آ نہیں ماں بانی ما بانی پدی کر دامل کرو ہم باقال السماء والارض فما کارو اذا منظری کبت باری گوائی کئی شغل تیدا کرو تیدا کرو تیدا کرو یوم اذن تحدث اخبارا ولی بئن ربک اوحالا ربوت حکم کری یوم اذن یزدور الناس اشتاعتا فدغرز و پس کیی بخلق دلی دلی او بگردی خلق دلی دلی, دلی بذتیان بذان لئی موحدین بذان لئی مشرکار بذان لئی دلی دلی بشی غلاغر بذان لئی لئی وراؤ اعمالهم انجام بداشی چی او خود دے شیئر یو تا بد دی داغی دامرونو چاچے سکر دی دو اکسی وطا ملاوشی نفمی یامل میسکالا ذرہا چاچے قدی دنیا کی و اکامل فمیقدار دیو بانی دی یو ذرہی بانی ذرہ دی نری سور میگی تا ہوئی یا دا روشندان کی چی دا تخوری تخوری راجی دنور کی دیتا ہوئی چاچی ددی تو مقداری یا رہو ابئی بدلی لڑو الگ خواب کڑے نہیں ضررت او چاچا من کو مقدار نہیں حضرے نیکی یا رہو ابوئی داری سواب بدلا شرر ناکارا می کرو ابوئی داری سزا وہ الچ پاللہ پا تالابانی معاف کرے نہیں الكماء فكلوا ونبع جاء خبرها خلت حد ماذا زكمن جاء ابي الحسن بن فلو غير منا ومن جاء بسم الله الرحمن الرحيم